إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروب أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عهده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رام پیری مخترمدینی بھائیوں اور قابل کل کے دس میں منہج سلف کے خلاف چیزوں کا مطالعہ ہم نے شروع کیا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو سلف کے منہج میں نہیں ہیں اس کی اہمیت ہم نے دیکھی کہ سلف کے منہج کی پیروی کتنی اہم ہے اس کے بغیر آدمی دین کو صحیح طور سے سمجھ نہیں سکتا ہے اور نہ صحیح طور سے اس پر عمل کر سکتا ہے سلب کے منج کے خلاف چیزوں کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک آدمی خیر کے ساتھ ساتھ شر کو اگر جانتا ہو تو خیر پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ شر سے بچنا بھی اس کے لیے ممکن ہوتا ہے لہذا ان چیزوں کا مطالعہ اس شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے جس میں ہر زمانے کے گمراہقی مبتلا ہوتے رہے ہیں کل کے دس میں ہم نے سب سے پہلے منہج سلف کی اہمیت دیکھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو خلاف منہج ہیں سلف کے منہج کے خلاف پہلی چیز علم سے پہلے عمل علم حاصل کرنے میں لاپرواہی کرنا علم سے دور رہنا صرف عمل کو ترجیح دینا یہ سلف کے منہج کے خلاف تو علماء سے آدمی رجوع علم حاصل کرنے کا شوق تو ہو انسان کے پاس لیکن علماء سے وہ رجوع نہ کرے علماء سے دور رہے علماء کی ناقدری کرے ان کی تعمیل نہ کرے یہ بھی سلب کے منحص سے نہیں ہے اسی طرح سے بلا تحقیق ہر کسی سے علم لینا علم کے لیے ایسے لوگوں سے رجوع کرنا جو اس کے اہل نہیں بڑے بڑے مسائل میں ایسے لوگوں سے پوچھنا جو واقعی اس مقام و مرتبے اور صلاحیت کے مالک نہیں ہیں جو ان مسائل میں جواب دے سکتے ہیں چاہے مسئلہ عقیدے کا ہو تفسیر کا ہو فرق کا ہو یا عالمی سطح کے مسلمانوں کے پیش آنے والے مسائل کا ایسے مسائل میں ایسے لوگوں کی طرف رجوع کرنا جن کو عروئی جگہ کہا گیا ہے اسی طرح سے چوتھی چیز ہم نے دیکھی علم پر عمل نہ کرنا یہ بھی سلب کا منحج نہیں کہ آدمی علم حاصل کرتا جائے کرتا جائے پڑھتا جائے علما کی کتابیں سنتا جائے لیکن زندگی اس کی جہاں کی وہاں رکی ہو اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ اس کے قلب میں اس کے قول میں اس کے اعمال میں کوئی سدھار نہ تو یہ سلب کا مرحج نہیں ہے سلط علم کے ذریعے اپنے آپ کو بدلتے اور بہتر بنا بناتے اور ان کا عمل ان کے علم کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا جاتا نمبر پانچ توحید سے لا لاپرواہی برتنا آدمی دوسرے دوسرے مسائل میں کھویا رہے سیاسی مسائل میں یا اسی طرح سے عبادات میں یا خدمت خلق میں وہ مصروف ہو اور کہے کہ توحید اتنی ضروری نہیں ہے یا توحید کا کچھ حصہ سیکھ لے اور اسی پر کفایت کرے اور اس کی مزید تفصیلات نہ سیکھیں توحہید سے توحید کی ناقدری اور توحید سے لاپرواہی کی بھی سلق کا منظر نہیں ہے شروع ہو یا زندگی کا درمیانی حصہ ہو یا آخری وقت ہو ہر وقت میں توحید کی اہمیت ہے اس کو کسی بھی مرحلے میں چھوڑا نہیں جا سکتا نمبر چھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں غلو کرنا آپ سے محبت کے نام پر آپ کے احترام کے نام پر آپ کی تاریخ میں ایسی باتیں کرنا کہ آپ کو اللہ کے برابر کر دینا ربوبیت میں علوبیت میں اللہ کے صفات میں آپ کو شریک کر دینا یہ بھی صلف کا منہج نہیں بلکہ سلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے تعظیم کرتے تھے لیکن آپ کو اللہ کا بندہ ہی مانتے تھے آپ کو اللہ کا رسول مانتے تھے اسی طرح سے چیز مدا میں بکو یہ بھی صدق کا منج نہیں ہے ایک آدمی عبادات کا شوق تو رکھے لیکن عبادات میں سنت کی پابندی کو ضروری نہ سمجھے دین کے معاملات میں اپنی رائے سے کسی بھی چیز کو داخل کر دے وہ عمل کا اتنا شوقین ہو کہ دین میں اپنی رائے سے اپنی عقل سے عمل کرنا شروع کر دے جو اس کو پسند آئے اس کو دین بنا دے کبھی یہ بداعت عقیلے تک چلی جاتی ہے کہ اپنے دل ہی سے کوئی بھی عقیدہ گھڑ لینا اور پوری زندگی اسی کتابیں ہو جانا جیسے اودیا کی تعظیم کا معاملہ ہے علم غیب کا مسئلہ ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں اپنے طور پر کوئی عقیدہ نیا بداتی عقیدہ گھڑنا اور اسی کے مطابق اعمال بھی کرنا یہ سلف کا طریقہ نہیں سلف سنت کے پابند تھے حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں اور ان احادیث کے مطابق اپنے اعمال کو ان کے تابع کرتے ہیں تو یہ بھی سبب کا منحص نہیں کہ آدمی بداخ واقع ہو اب آج ہم اس سے آگے اپنی گفتگو شروع کریں گے انشاءاللہ جو تقریباً سات میں سمجھتا ہوں کل نکال ختم ہوئے ہیں آج آٹھویں چیز سے ہم بات شروع کریں گے منقول علم کی بجائے مجرد معقولات میں مشغولیت سے کیا مطلب ہے ایک علم وہ ہے جو منقول ہے منقول کا مطلب وہ چیزیں جو نقل ہوتی آئی قرآن ایک صحابی تابعی تابعی کے بعد ہوتے ہوتے قرآن کا علم نقل ہوتا آیا اسی طرح سے حبیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نقل ہوتی آئی اسی طرح سے صحابہ کے آثار ان کے افعال و اقوال نقل ہوتے آئے کہ جو انسان کو کرنا چاہیے جو علم نقل ہوتا آیا ہے اس کو منقور کہتے ہیں اور اس کے بالمقابل دوسرا ہے جو معقول جس کو کہتے ہیں جس کی بنیاد صرف عقل پر ہو جو عقل کو سمجھ میں آتا ہے عقل کے اعتبار سے صحیح ہے دینی معاملات میں عقل کی بنیاد پر عقیلہ کرنا عقل کی بنیاد پر اپنی طرف سے قرآن و سنت کی تشریح کرنا اور اسی کو دین بنانا یا اللہ کے بارے میں عقل کی بنیاد پر بحث کرنا آفرت کے معاملات میں عقل کی بنیاد پر باتیں کرنا یہ کی سلف میں نہیں تھی سلف تعبے تھے نصوص اور دلائل تھے بعد کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے بارے میں مجرد عقل کی بنیاد پر باتیں کرنا شروع کی ہمارے اپنے دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن و سنت کی تشریح مین لقل کی بنیاد پر کرنا شروع کر دی آج کا دور سائنس کا دور ہے یہ علم اور تحقیق کا دور ہے لیکن دنیوی اعتبار سے سائنسی طریقہ الگ ہے مستشرطین کا طریقہ الگ ہے سلب کا طریقہ الگ ہے مستشرطین کا طریقہ یہ ہے کہ کسی چیز کا امکان اگر ہے تو اس کو بھی دلی کے طور پر لے لیتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کباسر شاہ یا کہیں اور ان کو مل جائے تو اس سے انہوں نے یہ استدار کر لیا کہ آپ نے ہو سکتا ہے کسی سے حاصل کیا ہو جو نثر علی بعض صحابہ آپ کے پاس بیٹھتے تھے مجرد ان کا آپ کے پاس بیٹھنا یا آپ کا جانا اسی سے انہوں نے دلیل شرقین نے کیا اسی سے دلیل پکڑ لی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے انہیں سے سیکھا تو مستشقین کا طریقہ یہ ہے کہ کسی چیز کا امکان ہے تو اسی کو دلیل بنا لیتے ہو ایسا ہوا گمان کی بنیاد پر کسی چیز کو دلیل بنا لینا و رقا اب کے سلسلے میں بھی لوگوں نے اسی کہا کہ وہ رشتے دار تھے اور ان سے ملاقات فوری طور پر ہوئی بھی تھی صدختیجہ رضی اللہ عنہ لے لی تھی ہو سکتا ہے سارا علم وہیں سے آیا انہوں نے ہی بتایا کہ تورات میں کیا ہے نبیوں کے قصے اور ساری باتیں بتائی یہ طریقہ کتنا غلط ہے اس لیے کہ ایک امکان یقینی دلیل نہیں بن سکتا ہے جیسے کسی علاقے میں کوئی چوری ہو جائے خون ہو جائے قتل ہو جائے اور آپ وہاں موجود ہوں۔ کیا ہے ضروری کہ آپ ہی نے کیا اس طرح سے اگر ٹیم کے معاملات حل کیے جائیں تو ایک بے گناہ آدمی گنہگار ثابت ہو جائے گا تو عقلی دلیل مجرد عقل کی بنیاد پر فیصلے کرنا سلب کا طریقہ نہیں سلب کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے واقعی کوئی دلیل یا گواہ ہونا چاہیے تب تبھی جا کر اللہ کے بارے میں اپنی آپ سے مخلوق پر اللہ کو قیاس کر کے عقیدے بنا لینا کہ جب ایسا ہو سکتا ہے مخلوق میں تو اللہ کے بھی پیسہ ہوگا یا مخلوق ایسا نہیں کر سکتی تو اللہ بھی نہیں ایسا نہیں کر سکتا ہے یا اسی طرح سے دنیا میں جو چیز ممکن نہیں ہے وہ آ کر سکتا اس طرح کے عقل کی بنیاد پر عقیدے میں فیصلے کرنا خاص طور سے عقیدے کے سلسلے میں یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے سلف نصوص کو مان لیتے ہیں چاہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے ایک ہوتا ہے خلاف یا عقل ہونا ایک ہوتا ہے عقل کی قرض میں نام دونوں چیزیں الگ ہیں قرآن سنت کا علم خلاف عقل نہیں ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر بار عقل میں آئے ضروری نہیں کہ ہر بار عقل میں آئے آپ دیکھتے ہیں کہ الیکٹریسٹی ایسی طرح سے موبائل بول اس کے کئی معاملات ایسے ہیں جو آپ کے عقل میں نہیں آتے ہیں. یہ ایک آواز وہاں کی بھی آئی نہیں جہاں کیسے آئی ایک وائر میں سے بلکہ کیبل بھی نہیں اب ٹیلیفون میں سے آتی تھی اب تو موبائل سیٹلائٹ سے آواز آ رہی تو اس کی آواز تا... کیسے طے ہوتی ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں کیسے جاتی ہے وہی آواز ہے آپ آواز سنتے پہچان لے رہے ہیں کہ پلاں کی آواز आई تو وہ آئی کہاں سے آپ کی بہت ساری سمجھ میں کئی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے بٹس اور اس طرح سے سیٹ لائٹ کا ٹرانسمیشن کتنے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے ایک کسان کی سمجھ میں نہیں آئے ہو رہا کیا ہے آواز آئی کہاں سے لیکن وہ اس کو مانتا ہے کہ جب سائنسدار کہہ رہے ہیں تو بات صحیح ہوگی تو جب سائنسدان بلکہ رسول کی بات ہمیشہ صحیح ہوگی سائنسگاہ کی ہمیشہ صحیح نہیں ہوگی نئے آنے والے سائنسداں اکثر پچھلے سائنساں کی باتوں کو رد کر دیتے ہیں تو بعد کے دور میں یہ بات پیدا ہوتی کہ عقل کا غلبہ جس گور میں ہوتا ہے وہ قرآن سنت کی باتوں کو یا تو عقل کی بنیاد پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر عقل کی بنیاد پر اس کی تشریح کی کوشش کرتے ہیں یہ طریقہ صرف کا نہیں ہے ان کے یہاں سبینا و اقانا وہ سنتے تھے ایمان لاتے تھے اور بنا این سمے نہ منابی ایمان انام ہو گیا اور بیکمف کا طریقہ یہ تھا کہ پکارنے والا پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ ہم نے اس کی پکار کو سنا ہم نے ایمان لے ہے ہم ایمان لے ہے تو سننا اور ایمان لانا یہ سلب کا طریقہ ہے لیکن اس کے برخلاف ان لوگوں کا طریقہ ہے سلف کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں شیخ کہتے ہیں لیسا من منحج السلف بالعلوم انما علمهم قال ان قال رسول باقی قال الصحابہ ان علوم کا اہتمام کرنا جو خالص عقل پر مبنی ہو سلب کا منہج نہیں بلکہ سلف کا علم قال اللہ کال رسول با کال صحابہ سلف کا علم کیا تھا تین چیزیں کال با اللہ،, اللہ کی کتاب قرآن کال رسول با حدیث سنت تین قال صحابہ صحابہ کے آسار یہ اصل علم کا معاون ہے یعنی کہ محض عقل کی بنیاد پر ہم کوئی عقیدہ گھڑیں یا کوئی عبادت کی ایجاد کریں ابن قیم کئی مرت العال فرماتے ہیں کہ علم کیا ہے علم قال اللہ قال رسول اللہ اور کال صحابہ ہے علم یہ ہے کہ اللہ کا قال اللہ کا کلام رسول کا کلام اور صحابہ کا کلام اس کا نام علم ہے یعنی علم کا ماخذ یہ ہے علم اس کو کہتے ہیں مل علم خلا کی صفحت فقی اور اس طرح سے مختلف جو اشاع الفاظ کے فرق کے ساتھ دیا ہیں کہ علم یہ نہیں ہے کہ تو رسول اور فقی میں جہالت کی بنیاد پر دونوں میں کس کی بات صحیح ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے بچ فقیر کی بات صحیح ہے کی رسول کی بات سی ہے تو کہتے ہیں اور یہی صحابہ اولو ہے اللہ رب العالمین کی اور دین کی معرفت ان کو ملی تھی نسب کلب کل خلاف رسول و بین علم یہ نہیں ہے کہ تو اپنی جہالت کی بنیاد پر نادانی میں آ کر رسول اور فلاں کی رائے کے درمیان صحت کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے کہ کس کی بات صحیح رسول کی یا پلاں کی رائے صحیح ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور کو موازنہ اس کا نژاد کا کیا جا سکتا ہے نہ اس کی بات کا تو یہ جہالت ہے کہ ایک انسان ایسا کرے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قصیریا میں یہ بات جس کا نام الکا بھی, بھی ہے امام الزائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں كتب عمر ابن رحم اللہ تھا اللہ، اللہ یہ خط لکھا خط نے خطنے خطنے کیا کہا کتاب اللہ کی کتاب میں کسی کو اپنی رائے سے کہنے کا حق نہیں و انما راي الائمہ فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تنضبه سنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ہاں اجتہاد اور رائے کے لیے وہاں گنجائش ہے جس معاملے میں اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں کوئی حکم نازل نہیں کیا یا اس معاملے میں رسول صلی اللہ اور اسلم کی کوئی سری سنت موجود نہ ہو اگر قرآن میں کوئی مسئلہ سراہتن نہ ہو یا سنت میں کوئی چیز سراہتن نہ ہو تب جا کے اشتہار کی گنجائش ہے جیسے بلڈ ڈونیشن کیا جائے کہ کی نہیں کیا جائے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے یا تجارت کی بہت ساج اس میں آج نئی نئی سامنے آتی ہے تو ایسی صورتوں میں کیا کیا جائے تو اس طرح کے معاملات اس زمانے میں پیش نہیں آئے لیکن اس کی کچھ نہ کچھ اصل قرآن و سنت میں ہوتی ہے ایک اس میں غور کر کے اشتہار کرتا ہے اور پرانی دلیل سے نئے مسائل کے لیے فیصلہ دیتا ہے تو یہ جو اور رائے ہیں اس کی گنجائش ہے جب سنت میں صاف حکم موجود نہ ہو اگر صاف حکم موجود ہے تو اشتہار کی ضرورت نہیں چیز سامنے اور آپ گھر میں تلاش کر رہے ہیں تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے جب سامنے, ہو. جو سامنے اس کو لے لو اگر نہ ہو تو تلاش کرو تو اشتہار کی ضرورت ڈھونڈنے کی ضرورت جب نہ ملے تو یہاں فرق کہا کہ ہیں کہ جب جس معاملے میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو سنت قرار دیا ہو یا اپنی سنت چھوڑی ہو اس میں کسی کو رائے کی اجازت گنجائش نہیں ہے جب سنت موجود ہے تو اس معاملے میں اشتہار یا رائے کی کسی کی گنجائش نہیں کہ آدمی کہے کہ پانچ نمازوں کے بارے میں میری رائے یہ ہے یا فجر کی دو سنتوں کے بارے میں میری یہ رائے یہ ہے تو اس بارے میں جس میں ثبوت موجود ہے نبی کا طریقہ موجود ہے اس میں کسی کو رائے کی ضرورت نہیں کسی کی رائے کی ضرورت نہیں نہ اس کو اجازت ہے معلما کے دین میں سنت کے بالمقابل کسی کی عقل سے نکلنے والی رائے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے سنت کے مقابلے میں رائے نہیں چھپتی امام دارمی نے اپنی سنت میں اس کو روایت کیا ہے اور اس کی صنعت حسن ہے مجرد رائے کی بنیاد پر دین میں حکام ایجاد نہیں کیے جاتے ہیں اور سنت چھوڑ کے رائے نہیں لی جا سکتی ہے بلکہ بعض اوقات سنت الرائے کے براغس ہوتی ہے آدمی کی عقل میں ایک بات آتی ہے اور سنت کچھ اور ہوتی ہے چاہے وہ سنت عقیدے سے مطالق ہو یا احکام سے مطالق علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ کا مشہور جملہ ہے کہتے ہیں لو کانت دین بالرائی لکان اسفل الخف اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاء اگر دین کا مدار محض رائے پر ہوتا تو موزوں میں جو چمڑے کے موزے پہنتے جن کو خفین کہتے ہیں اور جو کپڑے کے موزے, موزے پہنے جاتے ہیں ان کو کہتے کہتے ہیں تو کہتے ہیں تو کہ اگر دین کا مدار رائے پر ہوتا تو موزوں میں اوپر مساح کرنے کی بجائے وزو میں نیچے مساح کرنا زیادہ اولاد ہوتا زیادہ بہتر ہوتا عقل کی روزے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے لیکن رسول اللہ اللہ وسلم على لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے خفائن کے ظاہر حصے پر یعنی اوپری حصے پر مساح کرتے جو دکھائی دیتا ہے تلووں کا حصہ چھپا, چھپا ہوا ہوتا ہے تو اوپر آپ مساح کرتے تھے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جو غور ہے امام نے اس کو اپنی سنن میں روایت کیا اس کی سرن صحیح ہے اس پر غور کیا جائے تو ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آتی ہے نمبر ایک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں عقل ایک طرف ہوتی ہے اور سنت دوسری طرف تو ضروری نہیں کہ جو بات عقل کہے وہی سنت بھی کہے گی کوئی آدمی کہے کہ اسلام تو دین فطرت ہے انسان عقل کے مطابق دین ہے تو جو عقل کہے وہ دین ہونا چاہیے ضروری نہیں کیوں اس لیے کہ عقل کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے وہی باپ کی عقل اور بیٹے کی عقل شوہر کی عقل اور بیوی کی عقل آپ غور کریں عقلیں الگ ہوتی ہیں عقل میں ترقی بھی ہوتی ہے پچھلے سال آپ کے فیصلے اگر آج آپ کے پاس اس کا ریکارڈ ہو تو آپ کتنے فیصلے خود ہی اس کو غلط کر دیں گے کیوں آپ کی عقل ترقی کرتی ہے پھر عقل میں زوال بھی ہوتا ہے جواری میں آدمی کی جو عقل تیزی سے کام کرتی ہے بڑھاپے میں جا کے اپنے پوتے نوازوں کے نام بھی آدمی بھول جاتا ہے تو عقل میں زوال بھی ہوتا ہے عقل میں ترقی بھی ہوتی ہے عقل تجربے سے بڑھتی ہے اور عقل میں بھولنا بھی ہوتا ہے آدمی اس کی یاد داشت چلی بھی جاتی ہے کبھی اس کے ذہن سے کوئی چیز سہوت نکل بھی جاتی ہے رکات آدمی کتنی بھول جاتا ہے دو کی تین تین کی چار کر لیتا ہے اسی تو سیشد اس جیسا ہو تو اگر تین میں عقل پر مدار ہو کہ جو بات عقل میں آئے وہی صحیح ہے تو انسانوں میں اختلاف ہو جائے گا اور اختلاف کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہر آدمی اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرتا ہے تو سب کی عقل برابر نہیں ہوتی اور عقل خواہش سے متاثر ہوتی ہے عقل خواہشات سے بھی متاثر ہوتی چاہتوں سے بھی متاثر ہوتی ہے تو عقل دلیل نہیں ہے عقل ذریعہ ہے دین کو سمجھنے کا عقل میزا نہیں ہے دین کو تولنے کی اس کو یاد رکھیے عقل کیا ہے نے پھر جب عقل کچھ بھی نہیں کاقل دیکھیے اللہ نے اور قرآن میں اللہ نے کیوں کہا افلا کا کہ تم عقل سے کام نہیں کیوں نہیں لیتے کیوں نہیں سوچتے کیوں نہیں عقل چلاتے تو اللہ نے تو کہا ہے ہاں لیکن اللہ نے عقل دین کے سمجھنے کے لیے دی ہے دین بنانے کے لیے نہیں ورنہ رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہیں کتاب بھیجنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالی نے کتاب کو سمجھنے رسول کے خطاب کو سمجھنے کے لیے عقل دی ہے کہ بغیر سمجھے عمل کرنا یہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے اس کو عقل سے سمجھنا چاہیے دین کو سمجھنے کے لیے عقل دی گئی ہے یہ نہیں کہ آدمی اپنی عقل سے دین بنائے یا عقل کو ترازو بنا کے دین کو اس میں تولے لے جو اس کی عقل کے مطابق ہو لے عقل کے خلاف وہ اس کو ترک کر دے ضروری نہیں کیوں ان اللہ, یعلم وانتم اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں نہیں ہیں اور آج ہم دنیا میں اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے کیوں؟ مثلا آپ دیکھیں کسی آدمی سے کہ آپ اپنی ساری نیکیوں کو تول کے بتاؤ کتنے کلو ہو رہا ہے تول سکتے آپ یہاں پہ نہیں تو آدمی کہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو آپ کی عقل اور آپ کا تجربہ بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے احمد اور اقوال ترازو میں تولے نہیں جا سکتے ہیں لیکن قیامت کے دن یہی انسان کی نیکیا اور اس کے گناہ تولے جائیں گے اب کسی کی عقل میں بات اگر نہ آئے تو کیا اس کا امکان ختم ہو گیا نہیں بلکہ انسان کی جو سمجھ میں نہ آئے دنیا کے ساتھ وہ خاص ہے آخرت کی دنیا کا قانون الگ ہے بہت ساری چیزیں وہاں پر ہوں گی جو یہاں نہیں ہو سکتی ہے انسان کی جلد بولے گی اس کے ہاتھ پاؤں بولیں گے دنیا میں نہیں ہوتا ہے تو آج کوئی آدمی کہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے آخرت میں ہو سکتا ہے تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو انسان کو بعض اوقات ناممکن دکھائی دیتی ہے اللہ کے لیے ممکن ہے اللہ رب العالمین نے دریا میں راستہ بنا دیا مسا علیہ السلام کے لیے اور آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ جو چاہتا طے کرتا ہے بعض اوقات معجزات عقل میں نہیں آتے اور انسان کا انکار کر دیتا ہے قبر کا عذاب عقل میں نہیں آتا ہے انکار کر دیتا ہے تو عقل کی بنیاد پر آدمی دین میں فیصلے کرنے لگے اسلام میں نہیں ہے اللہ کے بارے میں عقل کی بنیاد پر لوگوں نے کئی چیزوں کا انکار کر دیا مثلا اللہ رب العالمین عرش پر ہے اللہ رب العالمین عرش پر ہے لوگوں نے کہا ہر جگہ ہے کیوں ان کے عقل میں یہ نہیں آتا ہے کہ عرش پر ماننے سے ان کو لگتا ہے کہ اللہ کو ہم محدود بنا دیتے ہیں باقی جگہوں میں اللہ نہیں ہے تو اللہ اوپر ہے محدود ہے اور کائنات اتنی بڑی ہے تو اللہ تو ہر جگہ ہونا چاہیے یہ عقل میں آتا ہے لیکن یہ گٹیا عقل میں آتا ہے آلہ عقلی بتاتی ہے کہ کائنات محدود ہے اور یہ عدم سے وجود میں آئی ہے یہ نہیں تھی آسمان و زمین نہیں تھے اللہ نے بنائے اللہ تعالی آسمان و زمین کے بنانے سے پہلے تھا تو پھر اگر آسمان و زمین میں اللہ ہے تو جب یہ نہیں تھے تو پھر کہاں تھا اب جا کے آگ بولتے ہاں اگر ہم اس سے تھوڑا ایک سٹیپ آگے جائیں تبس بجیل کرتا ہے تو عام طور سے کے کتاب انسان چلتا ہے اور اس سے عقیدے میں اللہ کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں کرتا ہے موت زلہ کا یہی گناہ تھا یہی گمراہی تھی کہ انہوں نے دین میں قرآن و سنت کے علاوہ اقل کو بھی ایک مستقل پرجت بنایا کہ اقل دلیل ہے اقل میں بات آتی ہے اب کی چھوٹی حدیثیں بھی دلیلیس کے لئے اقل کی اور پوری علماء نے اس کو جمع بھی کیا ہے عقل کی بنیاد پر کیا کیا حدیث سے متزلہ کھڑی ہے تو علی رضی اللہ عنہ کی اس قول میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر دین کا مدار صرف عقل پر ہوتا رائے پر ہوتا تو ظاہر یہ تھا کہ اوپر مساق کرنا زیادہ اچھا ہے لیکن عمل رسول کا کیا ہے نیچے مساق کرنا زیادہ اچھا ہے لیکن رسول کا عمل یہ کہ اوپر آپ نے مساق کیا ہے تو اگر سنت عقل سے ٹکرائے تو ترجیح عقل کو نہیں دیں گے بلکہ سنت کو دیں گے چاہے وہ سنت قولی ہو ہوقیدے کے سلسلے میں ہو یا فعلی ہو عبادات اور احکام کے سلسلے میں ہو اور قرآن سنت کو ترجیح دیں گے عقل پر مسروق کہتے ہیں آدمی کو اپنے اپنے عقل سے دین میں نہیں بولنا چیز کی ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں مسروک کہتے ہیں دخلنا علی آلہ عبد اللہ عبدال مسرو ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے ان کے ہاں ان کے گھر میں گئے کالاس من علم مش ان فلیق البی کا لوگو دیکھو جو کوئی تم میں سے کسی بات کو جانتا ہو کسی چیز کا اس کے پاس علم ہو اس کے مطابق بات کرے اس کو بتائے لوگوں کے سامنے بولے اس کی بنیاد پر گفتگو کرے وہ امن لمبی عالم فلیق الام وہ امن لمبی اللہ عالم کسی چیز کا اس کو علم نہ ہو تم ایسی صورت میں وہ کیا کریں اپنی عقل سے کچھ بھی جواب دے دین میں اپنی عقل سے بات کریں نہیں بلکہ کہا جس کو معلوم نہیں ہے وہ یوں کہے اللہ اعلم اللہ بہتر جانتا ہے اللہ دیکھی بعض کو کہتے نا کہ صحابہ تو کہتے تھے اللہ و رسول و تم لوگ اللہ اعلم کیوں کہتے ہو رسول کو چھوڑ دیتے ہو نہیں بلکہ ابن مسود رضی اللہ عنہ خود کیا بتا رہے ہیں وہ اللہ عالم کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس لیے کہ یہ بھی چیز علم ہی کا ایک باب ہے کہ جس چیز کے بارے میں آدمی کو نہ ہو وہ صاف کہہ دے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے بعض اوقات علماء لمبی بحث لکھتے ہیں اور اخیر میں کہتے ہیں اللہ عالم کیوں اس لیے کہ مختلف نصوص کو جمع کر کے تدبی اور ترجیح کے نتیجے میں ایک بات کہتے ہیں پھر بھی وہ اس بات کا احتمال مانتے ہیں ہو سکتا ہے ہماری بات میں کوئی خطا نکل آئے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بات ہو جو ہم سے چھپی رہ گئی ہو اس لیے عقیم میں لکھتے ہیں اللہ و عالم بعض جاہر لوگ کہتے دیکھیں اتنی لمبی بحث لکھی اور آئین میں کہا اللہ و عالم یعنی ان کو خود معلوم نہیں ان کو خود یقین نہیں اس لیے اللہ و عالم لکھ رہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے ایک عالم جب کوئی بات لکھتا ہے تحقیق کے نتیجے میں جس میں کئی دلائل سے غور و فکر کر کے کوئی بات لکھنی ہوتی ہے چاہے وہ تفصیل میں ہو حدیث میں ہو فکر میں ہو یا کچھ اور ہو تو عقیل میں وہ اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہے کہنے کی گھمنڈ میں آ کے کہے بس میں جو بول رہا ہوں وہی آسمان و زمین جب تک باقی یہی بات رہے گی اس طرح کی جرت مومن علماء نہیں کرتے ہیں إلا ایک ان کے پاس کوئی قطعی دلیل ہو تو یہ ادب ہے یہ توازو ہے لیکن بعض نادان قسم کے لوگ اللہ و عالم کو شک سمجھتے ہیں کہ ان کو خود اطمینان نہیں اللہ عالم کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل ما من عجر وما أنا من اے نبی کہ, دیجئے کہ یہ جو دعوتی خدمت میں انجام دے رہا ہوں جو لوگوں کو دین پہنچا رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی اجر مانگتا نہیں اس پر میں تم سے کوئی بدلہ مدعو سے کوئی بدلہ نہیں لیا جاتا ہے وما انا من المتین اور میں متکلفین میں سے نہیں ہوں میں تکلم کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اس و سال کی عائد نمبر 86 ہے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے وما انا من المتین کے سلسلے میں ابن زید کہتے ما لم کہ میں اپنی عقل کی بنیاد پر کوئی بات بس ضن و تخمین کی بنیاد پر کہوں اندازے میں جسے آدمی کہتے نا کہ اندھیر میں تیر مارنا کہ اپنی عقل سے اپنے کمان سے مجدد رائے کی بنیاد پر کوئی بات کہوں اور تکلف کروں زبردستی کھینچتان کے کوئی مطلب نکال کے بات کہوں ایسی بات کہوں جس کا اللہ نے مجھ کو حکم نہیں دیا ہے یعنی اللہ نے مجھ کو حکم نہیں دیا اور میں پھر بھی تھوڑا اپنے گمان سے کہوں تو میں ایسا کام نہیں کرتا ہوں دوسری جگہ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ اور اس نے خود فرمایا کہ میں اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں یعنی اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی بات نہیں کرتے تھے نہ میں نہ احکام میں مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ کبھی اپنی طرف سے کمان کی بنیاد پر اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں کوئی بات نہ کہے اس معاملے میں لوگوں کا مزاج کے عقل کی بنیاد پر دین کے مسائل کے بارے میں گفتگو کرنا یا دین کے معاملات کو جانچنا اس تعلق سے ایک بہت ہی عمدہ روایت ہے جو امام مسلم نے اور امام بخاری نے بھی اس کے قریب قریب الفاظ میں روایت کی ہے معادہ کہتی ہیں اور یہ معروف روایت سل تو عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا بات ہے کیا وجہ ہے کہ ایک حائضہ عورت اپنی حیض کے زمانے میں جو نمازیں اور روزے چھوٹ جاتے ہیں تو روزوں کی تو بعد میں قضا کر لیتی ہے لیکن نمازوں کی قضا نہیں ایسا کیوں کیا بات ہے تو؟ فقالت ہروری یا تنہان نے کہا تو ہروریا ہے کیا ہروریہ کون خوارج کا ایک طبقہ ہرورا مقام ہے وہاں ان کا سینٹر تھا تو کہا کہ کیا ہروریا ہے تو اور وہ لوگ دلیل صرف قرآن کو بناتے تھے اور قرآن کے برعکس قرآن پر زائد احادیث کو ترک کر دیتے تھے ایسی حدیثیں جو قرآن میں جس کے بارے میں نہ ہو ان کو نہیں لیتے تھے یہی بات کہی ہے تو کا فقالت حروریت انت حروریت انت کیا تم ہو؟ قلت لست بحروریت کن اصل کہا کہ میں ہروریہ نہیں ہوں میں خارجی نہیں ہوں میں خارجی مطلب وہ خوارج یہاں پر دوسرے محنہ میں بھی آتا ہے میں خارجی والی نہیں ہوں تو بس پوچھ رہی ہوں معلومات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے زمانے میں ہم کو حیض کی حالت پیش آتی نک مدا صلاح تو زمانے میں ہم کو روزوں کی خزا کا تو حکم دیا جاتا لیکن نماز کی خزا کا حکم نہیں دیا جاتا آپ دیکھیے دو چیزیں ہیں ایک ہے نماز اور دوسرے ہے روزہ روزہ پانچواں یا چوتھا میں احادیث الگ الگ ہے اس بارے میں جو بنیاد اسلام اور خمس میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے روایت میں تقدیم و تاخیر ہے سو چوتھے نمبر پر ہے حج پانچویں اور بعض رواج میں حج چوتھے نمبر پر ہے سوم پانچواں حال وہ تین نمبر سے آگے نہیں ہے لیکن نماز دوسرے نمبر پر ہے شہادت بعد نماز ہے پھر زکات پھر اس کے بعد سوم اور حج اب آپ دیکھیں گے کہ اور قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا نماز توحید کے بعد قرآن کری میں مختلف مقامات پر اللہ تعالی نے نماز کا حکم دیا ہے آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلح السلح وما ملک تیمانو نماز نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو اور ایسی کئی دلیل ہیں بلکہ حدیث صراحت کے ساتھ ہے ان خیر جان لو کہ تمہارے تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے صراحت کے ساتھ دیکھتا لیکن حیضہ جب بھینس کی حالت میں ہوتی ہے اس کو دو چیزیں منع ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی لیکن جب وہ ایسے پاک ہوگی تو قضا کس چیز کی کرے گی اب یہ کہتی ہے کہ روزے کی بھی کرنا چاہیے نماز کی جو چھوٹا ہو پورا کرے نماز بھی فرض روزہ بھی فرض تو ایک فرض کی خزا ہے تو دوسرے کی بھی ہونا چاہیے بلکہ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے اگر روزے کی قزا ہے تو من باب اولا نماز کی ہونا چاہیے جب بعد والا رکن اس کی قضا ہے تو سب سے پہلا رکن یا دوسرا رکن جو ہے اعمال میں اس کی تو قضا زیادہ ہونا چاہیے نماز کا حساب زیادہ سخت ہے نماز کا مقام دین میں بہت بڑا ہے اس کو ایمان قرار دیا گیا جو روزے کو نہیں تو اب مکان اللہ ایمان ہے اللہ نے کہا اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا تو نماز کو ایمان قرار دیا گیا ہے اب اقلی کہتی ہے روزے کی قزا اگر ہے تو نماز کی بھی ہونا چاہیے لیکن حضرت جملہ کی چیز ہے ترک ام دونوں دلیل ہیں جیسے ہم نے کل بھی کے بارے میں دیکھا کہ من عمل امریک جو ایسا عمل کرے جس پر ہمارا نہیں عورت ہو جائے گا تو امر کا نہ ہونا بھی صحابہ دلیل بناتے تھے میری اس بات کو یاد رکھے تایش نے کیا فرمایا اس زمانے میں ہم کو روزوں کی قضا کا تو حکم آتا تھا تو ہم روزے کی قضا کریں گے لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں آیا ہم نہیں کریں گے نماز چھوڑنے کا حکم تو آیا قضا کرنے کا حکم دیا ہے روزے چھوڑنے کا حکم آیا قضا کا بھی حکم آیا تو جب نماز کی اگر خزا ہوتی تو حکم آتا حکم نہیں آیا تو نہیں کریں گے آپ لوگ کتنے پابند تھے کہ جب نماز کی خزا کا حکم نہیں ہے تو نہیں ہے تو اس طرح سے صحابہ نے عقل نہیں چلائی بلکہ انہوں نے کیا کیا جو حکم آیا اس کو پورا کریں گے है, है, حکم نہیں ہے ترک ہے تو ترک ہی رہے گا آپ اپنی طرف سے حکم بنائیں گے نہیں عقل چلا کے تو یہ صحابہ کا طریقہ تھا اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ اپنی عقل کی بنیاد پر دین میں کچھ بھی احکام ہم لا سکتے ہیں نہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ نے فرمایا لوگ آپ سے روح کی بابت پوچھتے ہیں کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے روح میرے رب کے حکم سے سارا علم دیا گیا ہے نہیں معلوم ہے کہ کچھ چیزیں تم کو نہیں بتائی گئی ہیں آپ بتائیے کسی بھی سائنس دان سے آپ جا کے پوچھو آدمی جب مر جاتا ہے کم کیا ہوتا اس میں سے وزن اتنا ہی ہے اس کے پارٹس اتنے ہی ہیں وہ آف کیسے ہو گیا بالکل وہ ابھی بات کر رہا تھا اس کے بعد چلا گیا تو اس میں سے گیا کیا اس کے پاس کوئی جواب ہے نہیں ہے اور کیا ہے آج بھی سائنسدان نہیں بتا سکتے ہیں کہ آدمی مرتا ہے تو جاتا کیا ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی ہم کو نہیں معلوم بلکہ بڑی موت تو چھوڑ دیجیے چھوٹی موت نیند کے بارے میں سرات کے ساتھ اعتراف کیا ہے کئی ڈاکومینٹریز اس کے بارے میں کہ انسان کو خواب کیوں آتے ہیں آدمی آنکھ بن کر کے دیکھتا ہے کتنی تعجب کی چیز ہے آنکھ دیکھنے کے لیے لیکن آدمی کو خواب میں دکھتا ہے اور آنکھیں کیا ہوتی ہیں بن کتنی عجیب چیز ہے سمجھ میں آتا ہاتھ بند کر کے دیکھو اور اتنا یقین ہی ہوتا ہے کہ گھبراہ کے اٹھتا ہے اتنا یقین ہی ہوتا ہے وہ کہ شیر پیچھے دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے اور آنکھ کھولتی تو کہتے الحمد للہ اتنا یقین کھڑے ہوئے ہیں پسینہ بہ رہا ہے ایک دم. دل کی دھڑکن ہے آپ سوچیں اتنا حقیقی منظر وہ بھی آنکھ بند کر کے خار کیوں آتے نہیں معلوم سائنس کے پاس تو ہونا چاہیے نا بھائی جواب اتنے سمجھدار لوگ اتنے پڑھے لکھے لوگ سالوں کی ریسرچ کر رہے ہیں اور انسان کتنا پرانا ہے ان کے حساب سے تو لاکھوں سال پرانا ہے تو اس کو بچارے کو خواب آتے کیوں ہیں کیوں دیکھتا ہے خواب تو کیوں کھول کے کی نہیں دیکھ لیا اس کے دماغ میں خواب کیوں آتے ہیں اب تک جواب نہیں ہے ہم اکیسویں صدی میں بالکل جدید تحقیقات ہیں آج بھی ان کے پاس جواب نہیں نہیں معلوم اللہ نے نہیں بتایا یہ انسان کا انسان کی آجزی ہے <خخ> انسان کی آج وہ اپنے بارے میں نہیں جان سکتا وہ اللہ کے بارے میں کیا جانے کا اللہ فرماتا ہے اللہ عالم من خرق کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا تو اللہ جانتا ہے انسان نہیں اور انسان کو کیا کہا وہ اللہ عالم عن تم رات اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے انسان نہیں جانتا ہے بہت ساری چیزیں نہیں جانتا روح کے بارے میں نہیں جانتا روح نکلتی تو ہوتا کیا ہے مرتا ہے تو ہوتا کیا ہے اسی لیے اللہ نے کہا لوگ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہیے روح میرے رب کے حکم سے یہ بات یاد رکھے انہیں کہا کہ اروح میں اروح امرو میرے رب کا حکم ہے اگر رب کا حکم ہے تو امر ہوگا اور امر محلوک نہیں ہے مین امن ربی اللہ کے حکم سے روح وجود میں آتی ہے تمام روحیں مخلوق ہیں بلکہ رب کے حکم سے وجود میں آتی ہے تم یعنی سارے سلام کے بارے میں اللہ نے کہا جیسے آگے بات آئے گی انشاءاللہ شاء اللہ کون ہوتی تم علم اور تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے یعنی ساری چیزوں کا علم تمہارے پاس نہیں نہیں ہے تو فہم کہاں سے ہوگا فہم تو علم کی چیز ہے آدمی کچھ جانتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے لیکن آدمی کے پاس اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں تو اس پہ غور کس پہ کرے گا اس کا فہم کہاں سے آئے گا نہیں سمجھ سکتا بہت ساری باتیں تو ایسی کئی باتیں جو کائنات کی بھی آج تک آدمی نہیں سمجھ سکا اس کے لیے ایک انسان کو اخر کو مانا نہیں بنانا چاہیے بلکہ کچھ بات ایسی ہیں جن کو مان لینا ہی نجات ہے نمبر نو آگے بڑھتے ہیں عقل کے بارے میں اور چیزیں بھی آگے آنے والی تو تھوڑا کچھ بات کے لیے بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں فہم سلف کا عدم التزام چونکہ سلف صحابہ تابعین طب تابعین اور ان کے بعد والے بھی سلف میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہر زمانے کے سلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنے سے پہلے جو اسلب گزرے ہیں حتیٰ کہ صحابہ بھی ان سے پہلے جو صحابہ چلے گئے ان کی رائے ان کی بات کا پاس لحاظ رکھتے تھے ان کے فیصلوں کا لحاظ رکھتے تھے اور جس راستے پر ان سے پہلے سلف چلے ہیں مجموعی طور پر اس راستے کو چھوڑ کے نیا راستہ نہیں بناتے تھے تو سلف کے منہج میں سے یہ چیز ہے کہ اپنے سے پہلے متقدمین کی راستے پر چلا جائے نیا راستہ نہ بنایا جائے یہ سلف کے منہج کے خلاف ہے کہ پچھلے سارے سلف کو چھوڑ کر آدمی نئی پگڈنڈیوں میں چلنے لگے اپنے لیے نئے راستے اپنا ہے یہ طریقہ سلف کا نہیں ہے یہ سلف کا منہج نہیں ہے شیخ محمد ابن عمر باظول حفظہ اللہ کہتے ہیں نہیں ہے منھج السلف الااختصار علی الکتاب والسنه اس سلف کا منھج نہیں ہے کہ کتاب و سنت پر اختصار کیا جائے اس پر آدمی بس کفایت اختیار کرے کتاب و سنت کافی فینھا ھذا کل الطوائف والاحزاب یتبعونه سارے ہی فرقه گرو سارے ہی جما اپنے اور, اور فرقے اس کا دعوی کرتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کے پیروی کرنے والے ہیں بڑی ہی تمستاب و سنت سلف سالح بلکہ سرفیت یہ ہے کہ سرف صالح کی فہم کی روشنی میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھاما جائے کما جاتی روایت جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے ما أنا صرف کتاب و سنت پر اختصار کر لینا اسی پر بس کرنا سلف کا منہج نہیں اس لیے کہ سارے ہی گروہ اور فرقے اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ سلفیت کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور ان دونوں کو سلف کے منہج کی روشنی میں سمجھنے کا نام ہے کتاب و سنت کو تد یاد رکھیے اس کو سلفیت کیا ہے سلفیت کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا نام ہے ایک دو کتاب و سنت کو سلف کے فہم کی روشنی میں سمجھنے کا نام ہے شارٹ اینڈ سویٹ بالکل مختصر کہ कि کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور سلف کے فہم کی روشنی میں اس کو سمجھنا اس کو صرفیت کہتے ہیں جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو اس بنہج پر ہوں ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اور یہی بات اللہ تعالیٰ کے فرمان میں بھی مذکور ہے فرمایا کہ جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اس رسول کی مخالف جانب اختیار کرے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور منین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے تو ہم, اس ہم بھی اسے وہی موڑ دیں گے جہاں وہ خود مڑا ہے اور جہنم میں پہنچا دیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے یہ نسا کی یاد نمبر ایک سو پندرہ ہے یہاں معلوم ہوا کہ سلف کا منہج یہ ہے کہ اپنے سے پہلے اسلاب کی پیروی کی جائے قرآن و سنت کو تھاما جائے لیکن قرآن و سنت کے سمجھنے میں سلف کے فہم کو مقدم رکھا جائے اللہ تعالی نے خود قرآن میں بات کہی ہے کیا فرما؟ الْأَوَّلُونَ مِنَ مین الماجرین فرمایا کہ وہ پہلے پہل سبقت لے جانے والے ایمان میں دین کے قبول کرنے میں کون من مہاجرین ونسار مہاجرین بھی اور انصار بھی من بعض اوقات کے لیے آتا ہے اور بعض اوقات جنس کے لیے آتا ہے من سے برات بعض اوقات ہو, ہوتا ہے کبھی جنس کے لیے بھی آتا ہے جیسے اللہ نے کہا وجو ارج سمجھو ارج سمجھ اوسان بتوں میں سے جو رجس ہیں ان سے دور رہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں سے پاک کے قریب جب بلکہ وہ فی نفسی ہی رج سے ان سے دور رہو تو من مہاجرین والانصار وہ پہلے پہلے سبقت لے جانے والے مہاجر والین اور جنہوں نے احسان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور بہترین طور پر کمال درجے میں ان کی اتباع کی رضی اللہ عنہ ورضو عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی وہ جات تجرینہار اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات جنت میں تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے جنتیں جنات ہے جمع ہے جنت میں کیا ہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین اب ادا وہ ان جنتوں میں ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے فوج العظین اور یہ عظیم شان کامیابی ہے چھوٹی موٹی کامیابی نہیں ہے دنیا میں پروفیشن ہو گیا دنیا میں بزنس چل پڑا دنیا میں عزت مل گئی مقام مل گیا چھوٹی کامیابی ختم ہونے والی لیکن جنت جنت الفوز العظیم عظیم شان کامیابی ہے سب سے بڑی کامیابی ہے یہ سورہ توبہ کی عائد نمبر سو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے مہاجرین و انصاف نام لے کر ان کے بارے میں رضا کا وعدہ کیا ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی اپنی رضا کا وعدہ کیا ہے جو بہترین طور پر کمال درجے میں اخلاص کے ساتھ کامل تابے کے ساتھ ان کی اتباع کرے ہیں اور اللہ نے کسی ایک کو اس میں سے الگ نہیں کیا بلکہ کیا کیا, کیا؟ مجموعی طور پر ان کی پیروی بتایا جس راستے پر متفقہ طور پر سب چلے ہیں یہ تقلید نہیں ہے یہ اتباع ہے کسی ایک کو پکڑ کے نہیں کہا کہ اسی ایک صحابی کو پکڑ لیتے اور اسی کے پیچھے چلتے ہیں ہوئی کہ کسی ایک کو بلا ہو جتران کے آدمی اسی کے پیچھے چلنے لگے زندگی بھر کے اسی کی پیچھے چلے نہیں تبعوهن... اتباع کریں یعنی مجموعی طور پر سارے صحابہ جس راستے پر چلے ہیں جس موقف کو انہوں نے اختیار کیا ہے اسی کو یہ اختیار کریں تو یہ کیا ہے اللہ ان سے بھی راضی ہوگا تمہارما کہ اللہ کی رضا صحابہ کی اتباع میں ہے لہٰذا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا قرآن حدیث لے کافی صحابہ سے لائے یا سلف کہاں سے لائے سلف قرآن, سے لائے؟ قرآن سے لائے؟ صحابہ قرآن سے لائے اللہ نے یہاں پر نام لے کے بتایا صحابہ میں دو ہی ہیں دو ہی کون مکہ سے ہجرت کرنے والے اور مدینہ میں نصرت کرنے والے مہاجر و انصار تو اللہ نے نام لے کے کہا اور لدینہ بے شان اور وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی اتباع کی تو ان کے لیے اللہ تعالی نے جنت کا اور رضا کا وعدہ کیا ہے تو معلوما کہ صحابہ کے راستے پر چلنا بھی نجات کا ذریعہ ہے بلکہ نہ صرف افعال و اعمال میں بلکہ عقیدے میں بھی صحابہ کا عقیدہ حجت ہے اللہ رب العالمین نے عقیدہ جو مقبول عقیدہ ہے اللہ کے نزدیک ایسا عقیدہ جس پر ہدایت کا فیصلہ اس کو ہدایت والا عقیدہ قرار دیا جائے اللہ نے فرمایا اگر یہ اہل کتاب یہود ویسے ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو آیت نازر بھی تو کس کے کس سے خطاب ہو رہا ہے آمن تم اور کی بات نہیں ہو رہی جمع کیسے گا جیسے تم سب ایمان لائے ہو یعنی صحابہ تو اگر یہود ویسا ایمان لاتے ہیں جیسا صحابہ ایمان لائے ہیں فقدی تلو تو انہوں نے ہدایت پا لی ان طول لیکن اگر یہ اس عقیدے سے کچھ پھیر لیں تو ان نما ان تو یہ حق کی مخالف جانب ہے یہ حق کی جانب نہیں ہے کس جانب ہے مخالف ہدایت والے راستے پر نہیں ہے گمراہی والے راستے پر ہے تو اللہ رب العالمین نے یہود کے لیے پیمانے کے طور پر یعنی کہ قرآن و سنت کے عقیدے پر ہوں تو ہدایت پر ہیں بلا شبہ قرآن سنت یہ کا عقیدہ عقیدہ ہے لیکن اس زمانے میں کون لوگ اس عقیدے کے حامل تھے اور عقیدے میں کامل تھے کون تھے, صحابہ تھے تو کہا کہ یہ جیسا ایمان لا ہے نا ویسے تم بھی ایمان لاؤ معلوم ہوا کہ یہ چیز کیا یہود کے لیے خاص ہے جو چیز یہود کے لیے بتائی گئی من اولا وہ مسلمان کے لیے کہ جب یہود کو بتایا جا رہا ایسا ایمان لاؤ تو کہ ہم کیسے ایمان لائے یہود کی طرف ہم کو بھی کس کی طرح ایمان لانا پڑے گا صحابہ کی طرح تو معلومات کے بعد کے دور میں عقیدے میں جو اختلافات پیدا ہوئے ان میں خلاص یہ ہے ان میں نجات کا راستہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کا عقیدہ دیکھ لیں رسول کو عالم و غیب مانتے تھے کہ نہیں اللہ کو ہر جگہ مانتے تھے کہ نہیں رسول کو مشکل خوشا مانتے تھے کہ نہیں اتنے اس طرح کے عقیدے آج اختلافات ان میں ہیں رسول کی قبروں قبر سے استمداد کرنا مانتے تھے کیا نہیں قبروں پر درگاہ بنانے کا رواج ان کے پاس تھا کہ نہیں عقید و عمل میں صحابہ کو دیکھنا چاہیے لیکن لوگ کیا کہتے ہیں ان کے زمانے میں موقع نہیں تھا اب دیکھیں کتاب اتنی موٹی لکھی ایٹ جیسی طاہر قادری کیا عنوان ہے ایت میراد النبی کے اوپر علم غلّ سے سب جو جی میں لکھا موٹا لکھنا ہے تو آدمی کو سب اس میں پڑتا ہے بوری کی طرح اب اس پہ ہے, اس میں کیا, لکھا ہے اس میں کیا لکھا ہے اب آخر میں آخر ایک بحث آئی کہ بعد لوگ کہتے ہیں کہ اگر واقع یہ کرنا چاہیے جشن منانا چاہیے قرآن کی, کی آیتوں کا تقاضا ہے صحابہ یعنی حدیث کا تقاضا ہے اتنی ساری دلیلیں کیا صحابہ کے پاس یہ دلیلیں نہیں تھیں کہ رسول کی پیدائش کا جشن منا ہے پھر کیوں انہوں نے نہیں کیا ایسا جواب, کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ کیسا آدمی جواب دیتا ہے کیا بولتا ہے اس کو خود کو پہلے سمجھنا ادنا درجہ کلام کا یہ کہ بولنے والا خود سب اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی آپ کی وفات کے بعد صحابہ پر غم غالب تھا بعد کے زمانے میں جب یہ کم ہوا تو کیا ہوا پھر انہوں نے منانا شروع کیا تھامین کے زمانے میںام کے غم غم غم غم پھر اس کے بعد غم چھوڑے کیوں بھائی یعنی غم آج نہیں ہونا چاہیے صحابہ کا اس دن کو نہ منانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مانتے ہیں بارہ بارہ اب اس بحث میں بھی ہم نہیں جائیں گے لیکن رسول کے بعد آپ کی وفات کا غم تھا اس وجہ سے انہوں نے نہیں منایا وہ لوگ نکاح کر رہے ہیں اور وہ لوگ عیدیں منا رہے ہیں سب کچھ منا رہے ہیں اگر یہ دین کا تقاضا ہوتا غم کے ساتھ ہی منا لیتے عید الاضحی منا رہے ہیں نئے کپڑے پہن رہے ہیں کر کے عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں نکاح کر رہے ہیں اولاد کے عقیقے کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو رسول کی پیدائش کا دن منانے میں کیا مسئلہ ہے اگر دین ہے تو غم کے ساتھ عید منا لیتے جیسے باقی دیں منا لی لیکن یہ دلیل کیا ہے ان کے دور میں غم غالب تھا اس لیے کیا کیا انہوں نے عید کو نہیں منایا تو میرا اپ کو خوشی ہو رہی ہے اس رسول کی جاننے کی وجہ اپ کو خوشی ہو رہی غم کی کو نہیں تو کوئی جواب نہیں تو جو دین میں آدمی بولتا ہے صحابہ دیکھنے اسماعیل متائے کہ صحابہ نے اس دین کو بطور عید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں منایا اس لیے صلف کا جو موقف ہے اہل حدیث کا جو موقف ہے صحابہ اگر یہ حق ہوتا ولو کان خیرا لسبقونا الیہ کئی مقامات پر علماء نے یہ جملہ کہا ہے عام ہے اہل حق میں کہ اگر یہ خیر ہوتا تو ہم سے پہلے صحابہ اس پر سبقت لے جاتے تو اتنا عقل مند ہے تو اتنا دیندار ہے تو اتنا محبت کرنے والا ہے تو اس سے پہلے صحابہ اسے زیادہ, زیادہ عقلمند زیادہ محبت کرنے والے تھے تو اگر کر رہا ہے تو اس سے پہلے وہ کرتے تو جب انہوں نے نہیں کیا کہ اس کا کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی پھر بھی نہیں کیا اگر یہ دین ہوتا تو وہ کرتے تو اس طرح سے بعض اوقات اہل بدا جو ہے عقائد و اعمال میں اپنی طرف سے کچھ بھی بولتے ہیں صحابہ ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے ان کی بات عقائد اور بدعات کی ترویج میں اہل حق کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کے عقیدے اور صحابہ کے طریقے کو لیتے ہیں اللہ رب العالمین نے خود قرآن فرمایا. آمنوا آمنوا تقو اللہ مع الصادقین اے مان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ گجرا کو ماں سعدین سچوں کے ساتھ گجرا عجیب بات یہ کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے ذہل عمل میں بھی یہ بات ہے سے مراد یہاں صوفیہ کے رام ہے ان سے زیادہ دین میں کسی نے جھوٹ بولا ہے اور کیجیے عجیب عجیب جھوٹی باتیں اللہ پہ کہی سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن عموماً ان کے کی ہر چیز ملے گی آپ کو عبد الم امر علی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں مراد کے ساتھ ہو جاؤ کون سچے واقعی سچے جن کے سچا ہونے کی گواہی اللہ نے دی ہے بلائے یہ سچے لوگ ہیں کون صحابہ اور ان کے سردار کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسادق المسلوک جو سچے بھی ہیں اور خود اللہ نے آپ کی تصدیق کی ہے تو لویجہ ابھی صدقی و صدق ابھی ہی گلائے تو منتقل تو کنواں صارقین عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر کے مطابق اسادقون سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاؤ ساتھ ہو جاؤ ابھی دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے بہت سے لوگ جو ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو کہتے ہیں دیکھو اللہ, ساتھ ہے. اللہ ہر جگہ ہے تم کو وہ لوگ ہر جگہ ہونے کے اعتبار سے اس کی تعبیر کرتے ہیں اللہ ساتھ ہے کا مطلب ہر جگہ ہے ٹھیک تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کا مطلب ہر جگہ ہو جاؤ سوچی ماں کا اچھا ٹھیک ہے صحابہ اس مراد میں سوفیا بھی اس سے مراد لے لیتا ہے تو کیا ہر صوفی کے ساتھ ہر وقت ہو سکتا ہے آدمی کیونکہ اس میں کسی خاص وقت کی تھائی نا صبح ہو جاؤ دوپہر ہو جاؤ مہینے میں ایک بار ہو جاؤ ایسا کچھ ہے کون اس میں متلق حکم ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو یہ کسی چیز میں ہے یہ سچے جس عقیدے کو اپنا ہے, جس منہج کو اپنائیں اور جن معاملات میں تمہارے لیے ممکن ہو ان کے ساتھ ہو جاؤ وجود کے اعتبار سے بھی تم ان کے ساتھ ہو جاؤ وکون صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ ماہیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی ہر جگہ ہے اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہی ساتھ میں ہو جائے. محمد صلی اللہ اور وسلم کے ساتھ ہو جاؤ آج ہم وہ ایسے ساتھ ہو سکتے ہیں محمد الرسول اللہ ولدین جو آپ کے ساتھ ہیں کوئی مکہ میں ہے کوئی مدینہ میں ہے کوئی اور کسی سفر میں گیا ہوا ہے ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جسمانی اعتبار سے ذات کے اعتبار سے ساتھ ہوں اس کے کئی معنی ہوتے ہیں تو بعض لوگ جو ہیں اس طرح سے غلط تعویل اس کی کرتے ہیں بہرحال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صاحبہ کے علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں بعد میں آنے والوں میں سے متاثرین میں سے بعض متکلمین یا اس طرح کے علم کلام کی بحث کرنے والے رائے نے کہا صحابہ جو علم تھا بہت اسلم تھا بعد والوں کا علم کیا ہے علم ہے وہ بہت سلامت کی والے تھے اور اس معاملات میں چپ رہتے تھے بولتے نہیں تھے انہوں نے بچایا اپنے آپ کو بعد والوں نے ایسے معاملات میں بحث کی جس میں انہوں نے بحث نہیں کی یہ زیادہ علم ان کے پاس ہے ان کے پاس زیادہ تفصیل بھی دیکھی سلب نے کہا یہ بالکل غلط بات ہے صحابہ کا علم اسلم بھی تھا اور آلم بھی تھا صحابہ زیادہ سلامت بھی تھے زیادہ علم والے بھی تھے وہ ایسی چیزوں میں نہیں پڑھتے تھے جس میں نہیں پڑھنا چاہیے اور ان کا علم گہرا تھا وہ زیادہ علم والے تھے لیکن احتیاط کرتے تھے معاملات میں گفتگو کرنے سے جن معاملات میں نہیں کرنا چاہیے اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اللہ عرش پر مستوی ہوا کس طرح مستوی ہو؟ لیکن ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالی کی صفات کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم اللہ تعالی کی باتیں اس کے افعال ان کو تسلیم کرنا ہے لیکن ان کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں کیفیت کا انکار نہیں ہے لیکن کیفیت جانتے ہم نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں کہتے ہیں من منکان کو متاثین فلیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو شخص بھی اسوا اختیار کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اسوا اختیار کرے کس کا اسوا اختیار کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیوں فعین کا نو ابر رہا دل اس لیے کہ صحابہ اس امت کے سب سے زیادہ نیک دل لوگ تھے ان کے کی دل کیسے تھے نیک ابر اور وہ آم اور علم کے سب سے زیادہ گہرے تھے ان کی علم کیا تھی گہرائی پھیلا ہوا علم سے بہتر ہے گہرائی علم پھیلی ہوئی گھاس ہوتی ہے گہرا پیڑ ہوتا ہے قائم رہتا ہے صحابہ کے کی علم کیا تھی گہرائی تھی وہ باریکیوں کو جانتے تھے گہرا علم کے پاس تھا اور سچیل میں تھا ان کا کہ بہت ساری معلومات اور پھر ساری معلومات مل کے کنفیوژن ایسا نہیں تھا بلکہ ان کے پاس جتنا بھی ان تھا اس کی گہری معرفت ان کے پاس تھی اور وہ اکل تکلف سب سے کم تکلف کرنے والے بلکہ تکلف نہیں کرنے والے وہ تکلفات والے لوگ نہیں تھے بال کی کھال اتارنے والے لوگ نہیں تھے وہ اقوام ہے اور سب سے پختہ کردار کے مالک تھے احسن خلال اور باز میں وہ احسن وہ احسن سب سے بہترین اخلاق والے تھے سب سے بہترین اخلاق والے تھے صفات والے تھے نبی یہی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ قوم تھی جسے اللہ تعالی نے خود چنا اپنے نبی کے صحبت کے لیے صحابہ اس کا اختیار ہے اس کا انتخاب ہے اللہ کا ان کے آثار میں ان کی اتباع کرو ان کے نقش قدم کی پیروی <الْمُسْتَقِيم> سیدھی راہ والی ہدایت پر تھے سیدھے راستے کی ہدایت پر کون تھا سے گزر چکے صحابہ کے بارے میں بیان کی بارے میں سارے صحابہ کا حال تھا کہ وہ گہرے علم والے تھے اور تکلفات بے جا بحثوں میں نہیں پڑتے تھے اور اللہ تعالی نے انہیں اپنے نبی کے صحبت کے لیے چنا انہوں نے نبو علم حاصل کیا اور امت کے سامنے پیش کیا جامع بیان العلم میں یہ روایت ابن عبدالبر نے روایت کی ہے اور شیخ الالبانی نے السحیحہ میں حدیث نمبر 2648 کے ضمن میں اس کو ذکر کیا ہے امام العوظائر امتلالی فرماتے ہیں العلم ما جاء نصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما لم یجی۔ اندن سب علم. علم تو وہی ہے علم تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے آئے اور جو علم صحابہ سے نہ آئے وہ علم ہی نہیں ہے علم وہی ہے جو کہاں سے آئے جس کی بنا صحابہ کی طرف سے آنے والے علم پر قرآن کہاں سے آیا صحابہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہاں سے آئی صحابہ سے اس کی عملی تطبیق اور تشریح کہاں سے آئی صحابہ سے آئی کیونکہ صحابہ نے نے اس کو کو سمجھا انہوں نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کون سی آیت پر آپ نے کیسے عمل کیا اور آپ نے اپنے عمل کی کیا علت بیان کی کس کے سامنے بیان کی صحابہ کے سامنے تو علم وہی ہے جو صحابہ سے آئے جو صحابہ سے نہ آئے وہ علم نہیں بعد والا بھی اگر اپنی باتوں کو اس علم پر مبنی کرتا ہے رکھتا ہے اس علم پر اپنی باتوں کی بنا رکھتا ہے جو صحابہ سے آیا ہے تب اس کی بات مقبول ہے ورنہ نہیں جامع روایت کیا اس کی صنعت حسن ہے جو دلیل شیخ نے یہاں ذکر کی ہے وہ آئے تھے قرآن کریم کی جو سورہ سورسا کی آئے ایک سو ہے اور بارہ ساحد کو ہم سنتے رہتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے وہ میں شاہ فکر ممبا دا طبی الہ خدا ویت طبیعل مکمنین نول ماں طی جہنم وسعت مصیرہ جو کوئی رسول کی مخالف جانو اختیار کرے بعد اس کے ہدایت اس کے لیے واضح ہو چکی ہے اور مکمنین کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے کی پیروی کرے جہاں وہ اڑا ہے ہم اس کو وہیں مڑ دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے اس آیت میں کئی باتیں ہیں نمبر ایک رسول کی مخالفت حق کے واضح ہو جانے کے بعد انسان کو گمراہ کر دیتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑا عالم کوئی ایسا پتوا دیتا ہے جو صحیح احادیث کے سنت کے خلاف ہوتا ہے لیکن اس کو حدیث کا علم نہیں ہوتا ہے اس عالم کے بارے میں آئے آدمی کیا کرتا ہے بڑے بڑے علماء پر کچھ بھی آئے تھے سے فٹ کر دیتا ہے وہ بھی گمراہ نہیں اس آیت میں کیا ہے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد حق کے سامنے آ جانے کے بعد پھر بھی اگر وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے تو گمراہ نمبر دو صرف اتنا بتایا اللہ نے اتنے پر بھی گمراہی کا فیصلہ ہو سکتا ہے رسول کی مخالفت گمراہی عملی طور پر گمراہی اور اگر رسول کی بات کا انکار کر دیں کفر ہے لیکن ایک اور چیز اللہ نے جوڑی انسان کے گمراہ ہونے کی علامات میں ایک اور دوسری چیز جوڑی وہ کیا ہے وہی طبیغیر سبیل محمنین محمنین کا راستہ چھوڑ کے وہ کوئی اور راہ اختیار کریں جب یہ آیت نازل ہوئی کیا اس وقت مومنین تھے یا نہیں اس وقت کون مومنی تھے صحابہ راستہ بعد میں بننے والا تھا یہ بن چکا تھا بن چکا تھا اب نیا راستہ بنانے کی ضرورت نہیں بتا کہ مکمنین یعنی صحابہ کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرے سزا کیا ہے ایک سزا دنیا میں ایک سزا آخرت میں دنیا کی سزا کیا دل پر مہر لگ جانا جانتے بوچھتے جب حقیقی مخالفت آدمی کرتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے نل ہی ماتول جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہی موڑ دیں گے یعنی اس کے لیے گمراہی خوشنما کر دی جاتی ہے اس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے اس کا اپنی غلطی کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو گمراہی اس کو خوبصورت دکھائی دیتی ہے دو یعنی اس کو انسان کو دنیا میں رجوع مشکل ہو جاتا ہے نمبر دو ونس ہجم آخرت میں جہنم میں پہنچائے گی دنیا میں چونکہ اس نے ہدایت کے راستے کو چھوڑا رسول کے راستے کو چھوڑا آخرت میں جنت کے راستے سے محروم گا۔ کہاں پہنچائیں گے اس کو ہم جہنم کے گمراہی کا راستہ چنا دنیا میں آخرت میں اس کو جہنم کے راستے پٹال دیں گے وہ ساتھ مشیرہ اور بہت برا ٹھکانا ہے تو عیسائد سے معلوم ہوا کہ رسول کی مخالفت کے ساتھ ساتھ سبیل المؤمنین کی مخالفت بھی جہنم کا سبب ہے اور ممین اولن صحابہ ہے اور پھر وہ لوگ جو ہم سے پہلے صحابہ کے راستے پر چلے تو مجموعی طور پر جو مؤمنین کا راستہ ہے اس کی پیروی کرنا ضروری ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ قرآن و حدیث ہمارے لئے کافی ہے ہم سڑب کے راستے کے بارے میں کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ضرورت ہے اگر نہ ہوتی تو جہنم کے معاملے گمرائی کے معاملے کو بتا کر اللہ اس میں ذکر نہیں کرتا اتنا سنگین معاملہ ہے کہ یہ رسول کی پیروی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور آپ کو کئی مقامات پر یہ ملے گا جیسا کہ آگے حدیث آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں و تب تر ایکت ہی اللہ میری امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی سب کے سب سب کے سب جہنم میں جائیں گے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے بہتر کا کیوں پوچھیں جہاں جانا نہیں وہاں کے بارے میں پوچھنا بھی نہیں جہاں جانا اس کے بارے میں پوچھیں گے تو جو ہدایت کیا آپ کا وہ کون آپ نے فرمایا ماں ہی و صحابی جو اس راستے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں آپ اتنا بھی کہہ سکتے جو میرے راستے پر ہیں نہیں آپ نے اپنے ساتھ کس کو جوڑا صحابہ کو اب اسی روایت کو محدثین نے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے بھی اس آیت کی تفسیر میں جو پہلے میں نے پڑھی ہے اس آیت کی تفسیر میں اس کو ذکر کیا المؤمنین وہاں جو اللہ نے اجمالاً ذکر کیا ہے اس کی تفصیل اور تعین کہا ہے حدیث میں کہ کون ہے مکمنین اصلاً وہ صحابہ ہے اصلاً وہ صحابہ ہے جو اس دین پر ہوں گے اس عقیدے پر ہوں گے اس منہج پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں تو معلوم ہاں قیامت کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس راستے کو اپنائیں جس پر صحابہ تھے اس راستے کو چھوڑنا جہنم کے راستے کو اپنانا ہے محمد نے اس روایت کو نقل کیا اور پہلے ہم نے جو بات دیکھی مجرد عقل کی بنیاد پر آدمی دین میں عقیدہ گھڑے یا عبادات میں عقل کی بنیاد پر فیصلے کرے عبادات ایجاد جاد کرے آگے اب ہم دیکھیں گے کہ محض عقل کی بنیاد پر نصوص کو رد کر دے خا آدمی قرآن کو تو رد نہیں کرتا ہے وہ کس کو رد کرتا ہے حدیثوں کو تو عقل کی بنیاد پر حدیثوں کو رد کر دینا آئی اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں محض عقل کی بنیاد پر حدیث کو رد کر دینا یہ صرف کا محج نہیں ہے عقل کی بنیاد پر بعض لوگوں کی نزدیک ان کی عقل ہی اصل پیمانا ہوتی ہے یہ حدیث میں نہیں مانتا کیوں عقل میں نہیں آتی کس کی اگر اسے ہم میری تو کہ اگر آپ کسی آدمی سے پوچھیں بھائی آپ یہ حدیث کیوں نہیں مانتے جیسے مثلا قبر میں عذاب ہوگا آج ایک طبقہ ہے جو اس کا انکار کرتا ہے دلیل کیا نمبر ایک قرآن اس کا ذکر نہیں ہے اچھی بات ہے ایک صاحب ہمارے پاس گفتگو کے لیے آئے کئی لوگ آئے کہا کہ پران چیز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے میں نے کہا اچھی بات ہے اس دیکھ کے دفن کرنے کا ہے خاموش خام نہیں ہے میں نے کہا آپ کی جب موت ہو جائے تو آپ کو بغیر غسل کے اور بغیر اس کے آپ کو دفن،, دفن بھی نہیں کیا جائے گا کیوں اللہ ہی آپ کو دفن کرے گا قرآن میں کیا ہے اللہ ہی نے قبر میں ڈال دیا اللہ ہی آپ کو ڈالے گا؟ ہم بھی ڈالیں گے کیا چلے گا آپ کو ایسا کیا قرآن میں یہ بھی نہیں قرآن میں ہم کئی بات ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے یعنی قرآن میں نہیں ہے اس لیے کسی چیز کا انکار کریں گے آج ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا ہے جو کہتے یہ بات تو قرآن میں نہیں ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بات بھی قرآن میں نہیں کہ خالی قرآن کو ماننا چاہیے آپ دیکھیے یاد رکھیے یہ بات اس نے کہا یہ بات قرآن میں نہیں ہے نے کہا کہ آپ کی بات بول رہے ہو نا کہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے تو یہ بات بھی قرآن میں نہیں ہے کیوں قرآن میں ہم کل عطی اللہ اور رسول ہے آپ جو کہہ رہے ہو کہ حدیث کو قرآن پر پرکھا جائے یہ حدیث قرآن کے مطابق نہیں ہے حدیث میں جو بات آئی ہے وہ قرآن میں نہیں تو یہ آپ کی یہ جو بات ہے یہ جو پیمانہ ہے یہ بھی قرآن میں نہیں ہے قرآن میں رسول کی بات کو رسول کے حکم کو مستقل حجت قرار دیا گیا ہے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ رسول کی وہ بات مانو جو قرآن کے مطابق ہو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ رسول کی بات کو قرآن پہ پیش کرو جو قرآن کے مطابق ہو مانو قرآن کے مطابق نہ ہو اس کو رد کر دو قرآن میں کہی نہیں ہے بلکہ قرآن میں بعض معاملات کو ڈائریکٹ سیم رسول کا ذکر ہوا ہے فلا آپ کے رب کے خصب وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اے نبی آپ کو اپنے آپسی جھگڑوں میں فیصل نہ بنائیں جج فیصلہ کرنے والا ان کا قرآن و سنت قرآن کا آپ رسول کی ذات کو یہاں پر فیصل بنا دیا اللہ نے سومفی الفسین خارا جن مما قدیث اس آیت میں اللہ نے رسول کے ہر فیصلے کو حجت قرار دیا ہے یعنی کہا آپ کا وہ فیصلہ جو قرآن کی روشنی میں صحیح ہو آپ کا وہ فیصلہ جو قرآن میں بھی موجود ہو آپ کا وہ فیصلہ جو قرآن کے خلاف نہ ہو کہیں بھی نہیں اس میں آپ کا فیصلہ مطلق چاہے قرآن میں ہو یا نہ ہو اس مطلق کو مقید بنانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے آپ تریر اس کو دینی پڑے گی قرآن سے وزن یہاں پیدا ہوتا ہے پوری طرح تسلیم کر لیں یعنی کہ اتنا ہی مانوں گا جو قرآن میں ہے اور بچہ ہوا نہیں مانوں گا جو قرآن میں نہیں ہے پورا پورا فیصلہ رسول کا ماننا پڑے گا اور نہ صرف اعتقاد و قول میں اعتراف بلکہ عملی تطبیق بھی کرنی پڑے گی ہاں بس ہم مانتے ہیں لیکن آج اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے نہیں آج عمل بھی کرنا پڑے گا پورا ماننا پڑے گا جزی اقراز یا جزی اعتراف یا جزی تعمیل نہیں وہی سلیم و تسلیم ہے پورا پورا تسلیم کرے تو اسلام کو پورا مانتا ہے اسی سے تسلیم ہے اس کو ماننا پڑے گا اسلام کا مقصود یہ ہے کہ تو ساری باتوں کو تسلیم کرے اللہ کی بھی اور رسول کی بھی تو بعد لوگ جو ہیں ماڈرن جو لوگ ہوتے ہیں قرآن قرآن قرآن قرآن ان میں قرآن ہی کے خلاف ہوتے ہیں اور وہ اس کو فیشن بڑھ گیا ہے کہ یہ بات قرآن میں تھی اگر یہ بات صحیح ہوتی تو قرآن میں ہوتی کئی بات ہیں جو قرآن میں نہیں ہے اور الحمدللہ قرآن میں نہیں ہے ورنہ حدیث کی آویدی ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے بہت اہم تھری معاملہ قرآن میں نہیں رکھے ایک صاحب سے نے پوچھا کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے کہ نہیں ہاں کون میں کہا تو ہاں ایمان لانا کون محمد ابن عبداللہ ہے محمد ابن اب کون محمد محمد الرسول اللہ قرآن میں ہے نا کون کی زمانے کی سارے محمد ہیں آپ کو کس محمد قرآن میں باہر سے کرنی پڑے گی قرآن میں تو پوری ایکزیکٹلی کون محمد نہیں اچھا آپ کہہ رہے قرآن قرآن کہاں سے ہے کہاں تک ہے اس کی تائن ہے سورت الفاتحہ پہلی سورت اور ورنہ ساخلی سورت یہاں سے یہاں تک قرآن کہ قرآن میں کہا کہ قرآن میں ایک سو صورتیں ہوا کرتی ہیں قرآن میں ہے کس نے بتایا قرآن کتنا ہے صحابہ نے بتایا یہ قرآن ہے امت کا اتبلی امت ساری مانتے ابھی ان کی سب دلیل ہے سارے مسلمان تو مانتے ہیں قرآن اتنا ہی ہے اب ایسی چیز میں کیسے اختلاف کر رہے جس کو سب مانتے ہیں میں نے تو ایک بات تو میں جب سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں حادیث بھی تو سبھی مانگتے ہیں آپ کی اور اختلاف کرے جب آپ نے قرآن کی تعین میں پوری امت کے اتفاق کو دلیل بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کون قرآن سے مراد کیا کتنا اس کے لیے آپ نے کس کو دلیل بنایا سارے مسلمان مانتے اور مانتے آئے ہیں یہ آپ کے نزدیک دلیل ہے ٹھیک اسی دلیل کی بنیاد پر ہم رسول کی حدیث کو مانتے ہیں. آپ کیوں نہیں مانتے خاموش کوئی جواب نہیں تو عام طور سے عقل مجرد عقل مجرد عقل اندھی ہوتی ہے مجرد عقل دیکھیے اس کو یاد رکھیے جو میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے پاس آنکھیں ہیں الحمدللہ اور آنکھوں میں بینائی ہونا بھی ضروری ہے خالی آنکھیں بازوں کا تو آدمی دیکھ نہیں پاتا ہے بینائی ہونے کے بعد بھی ایک اور چیز صحیح ہے روشنی ایک داخلی نور ہے جو آدمی کی بینائی ہوتی ہے دیکھنے کی صلاحیت لیکن صرف دیکھنے کی صلاحیت ہونا دیکھنے کے لیے کافی نہیں خارجی نور بھی ضروری ہے اگر وہ نور نہ ہو آنکھیں ہونے کے باوجود آدمی دکھائی دیتا نہیں فونا صاحب آپ کو ملے تو جب پاؤں فریکچر کیسا ہوا کیا کہوں جہاں اندھیرے میں راستے سے گڑے میں پاؤں چلا گیا پاؤں فریکچر ہو گیا آنکھ ہے نا آپ کے پاس ہاں لیکن اندھیرا گاؤں میں تو آنکھوں سے تو دکھتا ہے نا اندھیرے میں تھوڑی نا. آنکھ ہے, پھر بھی نہیں دکھتا ہے کیوں خارجی نور نہیں ہے اللہ کی طرف سے قرآن و سنت کا نور اگر انسان کے پاس نہیں ہے تو ایسا آدمی آنکھوں کی نور عقل کی صلاحیت کے باوجود نہیں دیکھ پائے گا عقل ہے نہیں سمجھ پائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے پھر وہ محرم اور غیر محرم کا فرق کیسے کرے گا عقل کی بنیاد کیا ہے عقل کے حساب سے بتائی سگی بہن اور چچا میں فرق کیا ہے ایک سے نکاح ایک سے نہیں تفریق کہاں سے کرے گا عقل کی بنیاد پر کیسے یہ نصوص ہیں جن کی روشنی میں تفریق ہوتی ہے تو مجرد عقل کی بنیاد پر حدیثوں کا رد کر دینا سلب کا طریقہ نہیں اور آج کے دور میں یہ پڑھے لکھے حضرات جو خاص طور سے علماء سے زیادہ شہر گرکل بالکل کون ہے گوگل اس سے جڑے ہوئے اور آج منکیری نے حدیث کا دیکھیے انکار حدیث احساس کمتری کا بھی نتیجہ ہوتا ہے انکار حدیث ایک ڈر ہوتا ہے کہ اگر ساری باتیں بہت سارے اس کی وجوہات میں آدمی بڑھتا ہے غیر مسلم مذاق اڑائے گیا آدمی کیا کرتا ہے سیری سے کٹھی کر دو نا اس کو مسئلہ ختم تو بعد دعوت کے میدان میں جو غیر مسلموں میں دعوت دیتے ہیں وہ لوگوں کو مسلمان بنانے کی وجہ خود کافی بننا زیادہ پسند کرتے ہیں اللہ کی حفاظت کرتا اسلام کو لوگوں کے مطابق नहीं بنانا لوگوں کو اسلام کے مطابق بنانا ہے کوئی نہ مانے ہمارا کوئی نقصان نہیں ان کو منوانے کے لیے ہم انکار نہیں کریں گے ہم کو بھیڑ بڑھانا نہیں ہم کو اللہ کا دن پیش کرنا ہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے بعض انبیاء اکیلے رہ گئے قوموں نے نہیں مانا قوموں کو منوانے کے لیے دین میں ایڈجسٹمنٹ نہیں کیا انہوں نے قوم کی خواہشات کے مطابق دین کو نہیں بنایا خواہشات کو دین کے تابے کیا جاتا ہے دین کو خواہشات کے مطابق نہیں بنایا جاتا ہے اگر ایک دائی اس بات کو یاد رکھے تو دین میں تحریف کا مرتخب نہیں ہوگا تحریف اور انکار کبھی خواہشات کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے اور کبھی نیک نیتی کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے یہ دونوں ہی خرافت ہیں انسان اپنے آپ کو تابع کر دے دین کا نہ کہ دین کو اپنی چاہتوں کی تابع کرے تو بعض لوگ اس طرح سے انکار کرتے ہیں کہ بھئی ایسی چیزیں ہیں جو عقل میں نہیں آتی سائنس کی خلاف ہے لوگ شاید نہیں مانیں گے اس کا مزاق کا, کا پیشاب پینے کی حدیث محسا علیہ السلام نے مل کو تھپڑ مارا یا پلا حدیث یہ سمجھ میں نہیں آتا اور عجیب لگتا تھا موسیٰ علیہ السلام کا دوڑنا اور کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی ایک لسٹ ہے قبر کا عذاب جس میں ایک بہت ہی نمایاں ان کی بات اس سے شروع ہوتی ہے تو یہ ساری جو ہے یہ کم علمی کی وجہ سے ادھورا علم شک پیدا کرتا ہے انکار تک لے جاتا ہے گہرا علم آدمی کے لیے اعتراف اور قبولیت کے دروازے کو ہے دیکھیں بہت ساری چیز ان پڑھ آدمی گاؤں کا دیہاتی سائنسدانوں کی بہت ساری چیزوں کو انکار کر دیتا ہے لیکن جو پڑھا لکھا ہوتا ہے نہیں وہی جہاں ایسا ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی بہت ترقی کی پہلے جب ٹرین بنی لوگ ڈرتے تھے اس میں سوال میں آسمان میں ہوائی جہاز یا راکٹ جانا ہو ہی نہیں سکتا ایسا انکار کرتا ہے آدمی لیکن سائنس کا علم جب بڑھتا ہے تو سائنس والی چیزوں کا اعتراف کرتا ہے دین کا علم سائنس یا آگے کا ہے تھوڑا اور بالغ ہوگا اکل سے وہ بھی سمجھ میں آئے گا اکل بالغ واقعی جب انسان کے دل میں ایمان پیوست ہو جاتا ہے تو اس کی عقل باجب ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور قرآن سنت کا گہرا علم حاصل کرنے کی توفیع تعمائیں ہے وقت ہے ربی اور آگے بڑھیں جیسا میں معلوم نہیں ہوتا رکنا کتنا رک لیں گے جاری رکھیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ رک باقی ہیں ان شاء اللہ پھر اس کے بعد ہم بقیہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو